نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فجيم قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعض الذكر أن الأرض يرفها عبادي الصالحون وقال الله تعالى ولقد ثبقت سلمتنا لعبادنا المصرين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابتان من امتي احرزهما الله من النار اصابه تظل هند واصابه تكون ماعيث ابن مريم رضي الله العظيم मेरे محترم مجاہدین اور عزیز نوجوان جو اس وقت یہاں جہاد کی ٹریننگ میں مصروف ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل جلالہ کا احسان ہے اور فضل و انعام ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جہاد جیسی عظیم عبادت میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کی ہے آج لوگ دنیا کے لیے چند سو ڈالر اور چند سو درہم و دینار اور ریال کے لیے اپنے ماں باپ سے بہن بھائیوں سے دور جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اگر آپ اگر دبئی جانا چاہیں دس سال کے لیے جانا چاہیں, جانا چاہیں. تو آپ کی والدہ ہے, محترمہ, محترمہ بھی بہت محترم خوش ہوں گی اس <laughs> کے <laughs> والد صاحب بھی بہت خوش, خوش ہوں گے ہوں ایئرپورٹ تک, تک آپ کو چھوڑنے بھی, بھی جائیں گے اس لیے کہ ان کا یقین مادیت پر بنا ہوا ہے کہ اس کے سفر کے نتیجے میں ہمیں پیسے ملیں گے حالانکہ بچے کی جدائی بیٹے کی جدائی ماں باپ پر بہت بھاری ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ماں ماں باپ بہن بھائی بھائی بال بچے سب اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سفر کے لیے چلے جائیں کیوں ان کو یہ معلوم ہے کہ اس سفر کے نتیجے میں پیسے ملیں لیکن ایسے دور میں اللہ کا شکر ہے کہ الحمد للہ آپ حضرات نے جہاد کے راستے کو اختیار کیا جہاد کا راستہ اختیار کرنا یہ آپ کے کمال سے نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے مال سے ہے اور نہ ہی آپ کے جمال سے یعنی اس لیے کوئی مجاہد, مجاہد نہیں بنا ہے بنا ہے کہ وہ بہت زیادہ باصلاحیت ہے یا بہت زیادہ اس کی اس کا دماغ بہت زیادہ اچھا ہے یا اس لیے کوئی مجاہد نہیں ہے کہ وہ بہت مالدار ہے مال و دولت اس کے پاس زیادہ ہے اس لیے کوئی ہم میں سے مجاہد نہیں بنا اور نہ ہی بن سکتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے یا وہ بہت خوش اخلاق ہے یا بہت معاملہ فہم ہے اور لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کے طریقے کو جانتا ہے ومات شاہ اون اللہ شاہ اللہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہم میں سے کوئی مجاہد نہیں بن سکتا اس لیے سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمد اللہ تعالی نے ہمیں جہاد کے لیے قبول کیا الحمدللہ الحمد رب العالمین زبان سے کہنا یہ بھی شکر ہے اور پھر عملی طور پر شکر یہ ہے کہ ہم اس راستے میں خون کا آخری خطرہ بہنے تک یا اسلام غالب ہونے تک شریعت یا شہادت تک ہم اس جہاد کو کرتے رہیں اللہ جل جلال کا احسان عبد اللہ ازم رحمہ اللہ شیخ اسامہ بن لادن اللہ اللہ کے استاد ہیں اور, اور, اور روس کے خلاف جو جہاد افغانستان میں جاری رہا اس میں عبداللہ العظم رحمہ اللہ بہت بڑے, بڑے امام اور بہت بڑے رہبر اور رہنما سمجھے جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے چار چار مرحلے ہوتے ہیں یعنی <ěani>, جہاد کے چار درجے ہوتے ہیں جہاد کے چار درجے ہوتے ہیں چار کلاسیں ہوتی ہیں جہاد میں اس طرح اسکول میں پہلی کلاس دوسری کلاس تیسری کلاس چوتھی کلاس اسی طرح جہاد میں بھی پہلی کلاس دوسری کلاس تیسری کلاس اور چوتھی کلاس ہے اسلحے کو سیکھنا اور اس بات کو سیکھنا کہ میں کس لیے جہاد کر رہا ہوں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ کا مقصد صرف ڈرگز کرنا ہے اور فائرنگ کرنا ہے حالانکہ اس طرح نہیں ہے اس لیے کہ آپ کے جو پختون لوگ ہیں اور قبائل والے ہیں ان کو تو پھر ٹریننگ کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو عام شادیوں میں بھی ڈرس کرتے ہیں فائرنگ کرتے ہیں ان کو ٹریننگ کی کیا ضرورت ہے یہ ذکو ایک اور دشک کے گھر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں تربیر کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو ٹریننگ کی کیا ہے میزائل ایک دوسرے کو مارتے ہیں تو ٹریننگ کی کیا ضرورت اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ٹریننگ کا مقصد صرف اسلحہ سیکھنا نہیں ہے بلکہ اس بات کو سیکھنا اور سمجھنا ہے کہ میں کیوں جہاد کر رہا ہوں میرے جہاد کا مقصد کیا ہے تو اس لیے سب سے پہلے ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا <سلام> رسول اللہ رجولو للمغنم ایک آدمی ہے غنیمت کے لیے لڑتا ہے اور رجولو یو اور ایک آدمی ہے بہادری کی وجہ سے لڑتا ہے بہادر ہے لڑائی کا شوق ہے لڑتا ہے وہ رج الو قاتل اور ایک آدمی ہے کہ اپنے دکھلاوے کے لیے ریاکاری کے لیے شہرت کے لیے نام کمانے کے لیے لڑتا ہے وہ رج الو قاتل اور ایک آدمی ہے قومی غیرت کی وجہ سے لڑتا ہے ان میں سے کون مجاہد یعنی سوال یہ ہے کہ ان میں سے مجاہد کون ہے غنیمت کے لیے لڑنے والا ریاکاری کے لیے لڑنے والا اپنی بہادری کی وجہ سے لڑنے والا قومی غیرت کی وجہ سے لڑنے والا ان میں مجاہد کون ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون ارشاد فرمایا ہے وہ قانون سب کو سمجھ میں آتا ہے منقطع جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے لڑائی کرتا ہے فہو فی اللہ وہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے. وطن کے خاطر لڑنے والے مجاہد بھی نہیں ہیں مرنے والے شہید بھی نہیں ہیں پاکستان کے خاطر لڑنے والے جو لڑے ہیں اور مرے ہیں وہ نہ مجاہد ہیں نہ شہید شہید ہیں جس طرح کہ ہمیں اسکولوں میں کالجوں میں پڑھایا گیا ہے کہ عزیز بٹی شہید راشد منہار شہید میں سے کوئی شہید نہیں اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں لڑے ہیں اسلام کے لیے نہیں لڑے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے لیے نہیں لڑے ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں وطن کے خاطر لڑنے والے لوگ شہید نہیں ہیں ہاں اس وطن کے خاطر لڑنے والے لوگ شہید ہیں جہاں اسلام نافذ اگر آپ آج افغانستان کے خاطر لڑتے ہیں اس لیے کہ وہاں امیر المومنین اللہ ان کی حفاظت فرمائے اس ملک کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں تو پھر آپ شہید بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں اس لیے کہ آپ کا مقصد تو اسلام کی حفاظت کرنا ہے اور ظاہر اسلام آپ کسی زمین میں تو نافذ کریں گے نا آسمان میں تو نہیں نافذ کریں گے تو وہ زمین کیا ہے دارالاسلام ہے اسلامی حکومت ہے اسلامی ملک ہے اس وقت پوری دنیا میں اگر کوئی اسلامی ملک ہے تو افغانستان اور انشاءاللہ اللہ پاکستان کو بھی ہم اسلامی ملک میں تبدیل کریں گے اپنے خون کے ذریعے انشاءاللہ دوسری بات ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان میں جہاد ہو رہا ہے تو آپ کو پاکستان میں جہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب سے پہلے یہ مغفرت مانگتے ہیں مغفرت طلب کرتے ہیں استفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے کہ ہم نے 65 سال تک اس کفر حکومت کو برداشت کیا ہم جا جا کر افغانستان میں لڑتے رہے مجھے اب بھی یاد ہے کہ وہ ہمیں بے نظیر کا بچہ کہتے بے نظیر کا بچہ ہمیں کیسے شمالی اور سچ کہتے تھے اس لیے کہ ہم افغانستان میں جا کر لڑتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے نہیں لڑتے ہم اتنے زیادہ سخی ہیں کہ افغانستان کو شریعت کا تحفہ دینے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں اور ہمارے ملک میں شریعت شریعت کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ہمیں بے نظیر کا بچہ تو اس گناہ پر کہ ہم اب تک پاکستان میں ہم نے دو ہزار ایک تک عمارت اسلامی افغانستان کے سقوط تک پاکستان میں جہاد شروع نہیں کیا تھا یعنی ساٹھ سال یا پچپن سال تک ہم نے کفر کی حکومت کو تسلیم کیا ہمیں ہم اس گناہ پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں مانتے پھر یہ بات ہے کہ پاکستان میں پھر جہاد کرنے کا فائدہ کیا ہوا پاکستان میں جہاد کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ منافق کو ہم نے پہچانا ہے مرتب کو ہم نے پہچانا ہے اور اپنے دشمن کو ہم نے پہچانا ہے ہمارا اصل دشمن پاکستان ہے پاکستان سے مراد پاکستانی حکومت ہے یہ ملک ہمارا دشمن نہیں ہے تو ہمارا اپنا ملک ہے ہمارا اپنا گھر ہے لیکن اس ملک میں جو نظام ہے اس ملک میں جو حکومت ہے اس ملک میں جو حکمران ہے ہمارے اصل دشمن یہ یہ لوگ ہیں اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو افغانستان پر امریکہ حملہ نہ کر سکتا امریکہ ہمارا دشمن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دشمن کو کسی بھی ملک میں داخل ہونے کے لیے مددگار کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ مددگار پاکستانی حکومت ہے پاکستانی فوج اس لیے اس لیے پاکستان میں پاکستانی حکومت, پاکستانی حکومت اور پاکستانی حکمرانوں اور پاکستانی نظام اور قانون کے خلاف جہاد کو ہم افغانستان کے جہاد سے بھی افضل سمجھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم پاکستان میں جہاد کریں گے تو امریکہ کا دوست کمزور ہوگا اور امریکہ کا دوست کمزور ہوگا تو امریکہ افغانستان میں کمزور ہوگا اور ہم امیر المومنین ملا عمر کا عمر کی امداد اس طریقے سے کریں گے کہ ہم اس کے دوست کی ٹانگ کاٹ دیں گے اور الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مجاہدین کی قربانیوں کو قبول فرمائے کراچی سے ترخم بارڈر تک اور کراچی سے بلوچستان اسپن بولڈک بارڈر تک امریکہ کی امریکہ کے ٹرک جو ہے قطار لائن میں لگ کر جاتی ہیں اس کو آپ حضرات بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں سب دیکھتے ہیں لیکن غیرت کرنے والے کون ہوتے ہیں صرف طالبان ہوتے ہیں علماء اس پر غیرت نہیں کرتے اللہ ماشاءاللہ اللہ تبلیغی اس پر غیرت نہیں کرتے اللہ ماشاءاللہ اللہ کوئی بھی غیرت نہیں کرتا ہے کہ یہ ٹرک اور یہ اور یہ کنٹینر اور یہ ٹینکر جن میں ڈیزل بھرا ہوا ہے یہ افغانستان پہنچیں گے اور تیل اس سے تیارے کو جہاز پر ڈالا جائے گا اور یہ طالبان پر بمباری کریں گے کریں ملا عمر کے ساتھیوں پر بمباری کریں گے لیکن اس پر غیرت کرنے والے صرف اور صرف کون ہیں طالبان ہیں پاکستانی طالبان ہیں پاکستانی طالبان افغانی طالبان اس میں فرق صرف یہ تعارف کے لیے ورنہ ہم سب کے سب ملا عمر امیر المومنین کے غلام ہیں ہم ان کے لشکری ہیں ہم ان کے سپاہی ہیں اگر دنیا میں کسی کو حاکم مانتے ہیں اللہ کے بعد وہ صرف اور صرف امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد اللہ ان کی حفاظت فرمائے ہم صرف اور صرف ان کو مانتے ہیں ان کے علاوہ جو دوسرے عمرا ہیں وہ ان کے ماتحت ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں اس مقدمے کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من امتی میری امت کے دو گروہ میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں ایسی اللہ من النار اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جماعتوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے ایسابل ہند و ابن مریم ایک گروہ اور ایک جماعت وہ ہے جو, جو, جو کہ ہندوستان میں جہاد کرے گی پہلا گروہ کون ہے جو ہندوستان میں جہاد کرے گا پہلی جماعت وہ ہے جو ہندوستان میں جہاد کرے گی دوسری جماعت کون سی ہے وہ عصابت السکون و ابن مریم دوسری جماعت وہ ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلاط والسلام کے ساتھ ہوگی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھ اور پھر عیسیٰ علیہ اللاۃ والسلام سے جا کر وہ ملیں گے ان دو گروہوں کو ان دو جماعتوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی اور خوشخبری اور بشارت کے مطابق جہنم سے آزادی دی, دی گئی ہے اسی طرح حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے مسند احمد میں یہ روایت ائی ہے وا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غز الہند کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہندوستان میں جہاد کی خوشخبری سنائی ہے اور ہندوستان میں جہاد کرنے کا وعدہ دیا ہے پھر ابو حریر اللہ عنہو کہتے ہیں کہ لئی ادرک اگر ہندوستان کے جہاد میں مجھے شریک ہونے کی سعادت حاصل ہو ان سے مالی مالی نفسی تو اس میں میں اپنا مال اور اپنی جان خرچ کروں گا ان قتلتو اور اگر میں اس جنگ میں شہید ہوا قتل ہوا کن من افضل شہادا تو میں بہترین اور افضل ترین شہیدوں میں سے ہوں گا اور ایک دوسری روایت میں خیر شہدا کا لفظ آیا ہے یعنی بہترین شہید ہوں گا وہ امرجات اور اگر میں واپس آیا جنگ سے اور شہید نہ ہوا غازی ہوا فہان ابو را المحر تو میں جہنم سے آزاد کردہ ابو ہرا ہوں گا یعنی میں جہنم سے آزاد ہوں گا اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے بلکہ یہ تیسری حدیث وسلم فرماتے ہیں کہ کہ تم لوگ ہندوستان میں جہاد کرو گے حتیٰ کہ تم غالب ہو گے اور ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں بند کر کے لاؤ گے اور پھر وہ مسلمان ہوں گے اس لیے میرے میرے نوجوان سچ ہم اس وقت جس جہاد میں مصروف ہیں یہ جہاد کوئی معمولی جہاد نہیں ہے یہ جنگ نہیں ہے صرف دو تین کاروائیاں نہیں ہیں ایک عظیم مقصد ہے لیکن ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہم تو جہاد پاکستان میں کر رہے ہیں اور آپ نے جیسے حدیثیں سنائی ہیں وہ سب کے سب ہندوستان سے متعلق سے تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہندوستان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا چھوٹا نہیں تھا بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہند بہت بڑے علاقے کو کہا جاتا تھا جس کے اندر کشمیر پاکستان برما بنگلہ دیش مالدیب نیپال اور بھارت بھارت اس وقت اپنے آپ کو ہندوستان کہلواتا ہے یہ بھارت اس کے اندر یہ سب کا سب علاقہ ہندوستان کہلاتا ہے اور ہم اور آپ جو جہاد کر رہے ہیں ہندوستان میں جہاد کر رہے ہیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری جنگ اور ہمارا جہاد جو ہے افغانستان کے جہاد سے بھی زیادہ ضروری ہے اس وقت کیوں اس لیے کہ اگر ہم نے پاکستان کو یوں ہی چھوڑ دیا تو طالبان کے اوپر ظلم اور زیادہ ہوگا جس وقت جس وقت طالبان کے اوپر افغانستان میں بمباری ہو رہی تھی امریکہ کی طرف سے تو ستاون ہزار ستاون ہزار آٹھ سو پچپن پروازے پاکستان کی سرزمین سے گئی اور افغانستان پر انہوں نے حملہ کیا ستاون ہزار کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نیم لاکھ نیم لاکھ ستاون ہزار مرتبہ جہازوں نے پاکستان سے پرواز کی اور افغانستان میں جا کر ان لوگوں نے اور ان جہازوں نے کیا کیا, کیا؟ بمباری پاکستان کے ساتھ جو اس وقت جہاد جاری ہے یہ فلا و جانا لیکن میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ہم اس گناہ کی غل... اس گناہ کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں کہ پہلے ہم نے جہاد کیوں نہیں کیا پاکستان تو جب ہندوستان سے الگ ہوا تھا اس وقت سے یہ کافر, ہو, کافر ملک ہے اس وقت سے یہ مسلمان ملک تو نہیں ہے اس لیے کہ مسلمان ملک وہ ہوتا ہے جس میں اسلامی شریعت ہو اسلامی شریعت نہیں ہے تو مسلمان ملک نہیں ہے. اسلامی ملک نہیں, ہے. اسلامی ملک نہیں ہے. آپ ہو سکتا ہے یہ کہیں گے کہ اس میں مدرسے ہیں اور مسجدیں ہیں مدرسے اور مسجدیں تو امریکہ میں بھی. ہو سکتا ہے آپ کہیں گے یہاں تبلیغی مراکز ہو تبلیغی مراکز تو امریکہ میں بھی. ہندوستان میں بھی ہندوستان بلکہ تبلیغی مرکز, ouais تبلیغی مرکز سب سے بڑا تبلیغی, تبلیغی, so تبلیغی مرکز ہندوستان میں ہے نظام الدین اولیاء سب سے بڑا تبلیغی مرکز ہندوستان میں ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں گے کہ یہاں مجاہدین آزاد ہیں تو عرض یہ ہے کہ یہاں وہ مجاہدین آزاد ہیں جو کہ آس آئی سے متعلق ہوتے ہیں جن کا تعلق ایس آئی سے ہوتا ہے اور وہ پاکستان میں کاروائی نہیں کرتے وہ آزاد ہیں یہاں پر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کرنل صاحب کا فون ان سے پاس ہوگا بس آرام سے گھومتے پھرو لیکن جو پاکستان کے اندر جہاد کریں وہ آزاد نہیں ہے پاکستان یہی وجہ ہے کہ آپ کے گھروں پر بمباری ہو رہی ہے دراعدم سیل سے لوگ اجارت کر کے آ رہے ہیں وزیرستان سے لوگ اجارت کر رہے ہیں اور اگزے سے لوگ اجارت کر رہے ہیں ان کا کیا جرم ہے ان کا جرم یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان میں جہاد کیا ہے لال مسجد والوں نے کیا جرم کیا تھا ان کا جرم یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر جہاد کیا تو اس لیے اس لیے جس جہاد میں آپ حضرات اس وقت مصروف ہیں اور آپ حضرات اس کی ٹریننگ لے رہے ہیں یہ غزوت الہند ہے یہ ہندوستان کا جہاد ہے اور ہندوستان کے جہاد کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بیان کی وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کی کہ وہ جہنم سے آزاد ہوگا الحمد آپ حضرات پاکستان کے اندر جس جہاد میں مصروف ہیں یہ جہاد چار صوبوں کے ساتھ ختم نہیں ہو جائے گا کہ ہم نے پنجاب سرحد بلوچستان اور سندھ کو قبضہ کر لیا بس جہاد ختم ہو گیا نہیں یہ تو پاکستان کو قبضہ کرنا اور پاکستان کو فتح کرنا اور پاکستان کو مجاہدین کے کنٹرول میں لانا یہ مرکز بنانے کی طرح ہے پاکستان اور افغانستان یہ دونوں اسلامی عمارت بن جائیں گے یہاں مرکز ہوگا مجاہدین کا یہاں مرکز ہوں گے طالبان کے اور طالبان کی یہاں حکومت ہوگی طالبان کی یہاں قوت ہوگی انشاءاللہ اللہ اور اس کے بعد آپ ہندوستان چلے جاؤ آپ امریکہ چلے جاؤ برطانیہ چلے جاؤ کسی بھی ملک کو آپ دھمکی دو فون کرو وہ خود بخود تسلیم ہوگا صرف خواب دیکھنے سے نہیں ہوگا قربانیاں دینی پڑیں گی ہم لوگوں کو اپنی جانیں قربان کرنی پڑیں گی ہو سکتا ہے کہ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ ہم میں سے کوئی بھی پاکستان کو ہوتا ہوا نہ دیکھے لیکن انشاءاللہ ہمارے پاس جو لوگ آئیں گے وہ پاکستان کو پتہ ہوتا ہوا ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ ہندوستان کو مسلمانوں کی غلامی میں اترتا ہوا ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ ہندوستان کی ہندوؤں کی لڑکیوں کو باندی بنانا اور ہندوؤں کے لڑکوں کو غلام بنانا اور ہندوؤں کے بادشاہوں کو قیدی کرنا یہ تو ہماری ذمہ داریاں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس دس دس سو سو باندیا ہوتی تھی اور ہماری تو ایک شادی نہیں, شادی نہیں ہوتی اور جس کی شادی ہوتی ہے ہو وہ رکشہ چلا رہا ہوتا ہے پشاور میں, ہے پشاور میں, میں کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد زندگی کو فراموش کر دیا, فراموش دیا, دیا, دیا, ہے دیا ہماری زندگی کا مقصد دنیا آباد کرنا نہیں ہے ان دنیا خل قتل کم و ان دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے لیکن ہم اس چیز کو بھول بھول چکے ہیں ہم رقشے چلانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہوٹلوں میں کام کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ریڑھیاں گسیٹنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہم نے جہاد کرنا ہے اور جہاد کر کے کافروں کے سروں کو توڑنا ہے کافروں کی گردنوں کو کاٹنا ہے جاسوسوں کو ذبح کرنا ہے ہمارا یہ کام ہے ہمارا کام کافروں سے مقابلہ کرنا آج تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت اتنا شریف آدمی ہے کہ مرغی بھی ذبح نہیں کر سکتا یہ شریف نہیں ہے یہ ڈرپوف ہے یہ بزدل ہے صحابہ کرام تو اس طرح تھے وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اس تلوار کے ذریعے ایک لاکھ کافر کو قتل کیا ہے اور ہم ایک جاسوس کو ذبح کرتے ہیں تو سب کھڑے ہو جاتے کہ اسلام میں ناجائز ہے اسلام میں اگر انسان کو ذبح کرنا ناجائز ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلاسنکوف موجود تھی پستول موجود تھا کیا کرتے تھے پتر سے مارتے تھے انسان سلوار سے کہاں مارتے تھے پیٹ پر مارتے تھے ہاں ذبح جب پکڑ لیں گے تو ذبح کرتے تھے یہ تو ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے لیکن چونکہ لوگ جہاد سے دور ہیں اس लोग لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے لیکن ان شاء اللہ آپ حضرات اور اس طرح نوجوان نسل اس جہاد میں آگے آ رہی ہے الحمد بہت زیادہ ہیں دائیوں کے قطاروں میں نوجوانوں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کا نمبر نہیں, نمبر نہیں آتا یہ ہماری کامیابی ہے اور پاکستانی حکومت کی ناکامی کیا ہے کہ وہ پشاور میں سندھ میں بلوچستان میں پنجاب وغیرہ میں چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کو پولیس میں اور فوج میں بھرتی کر رہے ہیں تعلیم کی کوئی شرط نہیں ہے صرف بڑی ہو بات ہے اس کو فوج میں بھرتی کر رہے ہیں اور پولیس ملت ملت ملت میں بھرتی کر رہے ہیں یہ ان کی ناکامی ہے نا اس لیے از کہ از ان کا جو نظام ہے کمزور ہو چکا ہے اور ان کی ناکامی بزور انشاءاللہ بزور ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بمبار تیاریاں آ کر گھومتے ہیں ادھر ادھر بم گرا کر بھاگ جاتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے اس لیے آپ حضرات اپنے اعظم کو اور ارادے کو بڑا رکھیں ہیں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے اس وقت ہاں پاکستان oh. حکومت سب سے بڑا دشمن آپ کا پاکستان حکومت ہے اور پاکستانی فوج ہم نے الحمدللہ افغانستان میں بھی جہاد کیا ہے افغانستان میں موجود رہے ہیں اور امیر المومنین سے ملاقات کی سعادت مجھے حاصل رہی ہے الحمد یہ سب اللہ کا فضل ہے ہم بہت چھوٹی تھی عمر میں اس طرح عمر میں ہم بھی افغانستان آتے جاتے تھے اور الحمد للہ اب بھی جہاد ہو رہا ہے افغانستان میں ہم نے اس کے انکار نہیں کیا ہے لیکن آپ کے لیے پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں جہاد کرنا افضل ہے آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں کہتے ہیں وہ نہیں وہ وہاں پشاور میں آگ لگی ہوئی میں استا اس کو بجانے جاتا ہوں پہلے آپ اپنے گھر کی آگ کو بجھائیں اور الحمد مجاہدین کی کوئی کمی نہیں افغانستان میں لیکن پاکستان میں کمی ہے اس لیے آپ حضرات اپنا زور پاکستان میں استعمال کریں اپنی قوت اور توانائی پاکستان میں استعمال کریں اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے کتنے سارے فوائد ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کمزور ہوگا پاکستان سے مراد میری کیا ہے پاکستانی حکومت اور پاکستانی فوج اور پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ جو اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے اور آئی ایس آئی وغیرہ کے جتنے بھی ادارے ہیں گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جن کے ذریعے سے نظام چل رہا ہے ان میں ایک عدالت ہے ایک بینک ہے تیسرے نمبر پر پولیس اور انتظامیہ ہے اور چوتھے نمبر پر یہ فوج ہے ان سب کو آپ کمزور کریں گے تو انشاءاللہ یہاں پر یہ گندا نظام اور یہ کبھی فوج کمزور ہو جائے گی افغانستان میں ہمارے ساتھیوں کو آرام ملے گا تو ہمارے جہاد کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم طالبان کی افغانستان میں مدد کر رہے ہیں اس جہاد کے ذریعے کوئی سمجھتا ہے تو سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے تو نہ سمجھے لیکن ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہیں پاکستان میں جو جہاد ہم کر رہے ہیں اس سے امریکہ افغانستان میں کمزور ہو رہا ہے اس لیے کہ اس کی امداد نہیں پہنچتی یہ جو ہر روز بہت بڑا ایک جانور یہاں سے گزرتا ہے بہت بڑا جہاز یہاں سے جو گزرتا ہے یہ سامان لے کر جاتا ہے اس لیے کہ کنٹینر آرام سے نہیں گزر سکتے ہیں اب الحمدللہ اللہ نے اپنے شیروں کو کھڑا کیا ہے وہ نہیں چھوڑتے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ اور دوسرا جو فائدہ ہے پاکستان میں جہاد کرنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب کرے گا اس لیے کہ حدیث میں یہی آیا کہ ہندوستان میں جو جہاد کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد کرے گا اور تیسرا فائدہ یہ ہے جو ابو حریر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کن من افضل شہادہ اگر میں یہاں قتل ہوا مارا گیا اس جنگ میں تو میں بہترین شہید ہوں گا افضل شہید ہوں گا اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آپ مرتد کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اصلی کافر کے مقابلے میں مرتد کے خلاف لڑنا زیادہ افزل ہے اس لیے اصلی کافر ہوتا کو معلوم ہے ہوتا آپ کا دشمن ہے ہی لیکن مرتد کو بہت سارے لوگ نہیں پہچانتے کہ یہ کافر ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے آپ شیعہ کے اوپر فدائی کرتے ہیں یہ یہودی اور نسرانی کو اوپر کرنے سے زیادہ افضل ہے آپ قادیانی کو قتل کرتے ہیں یہ کسی یہودی اور نفرانی کو قتل کرنے سے زیادہ افضل ہے اندر کا دشمن دشمن آپ کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اس لیے پاکستان میں جو بھی جس رنگ کا بھی کافر موجود ہیں اس کو قتل کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے شیعہ ہو گئے قادیانی ہو گئے اور دوسرے اس طرح کے نیلے پیلے قسم کے جو کفار ہیں ہر قسم کے کفار موجود ہیں پاکستان میں جاسوس ہو گئے فوج ہو گئے پولیس ہو گئے ان سب کو قتل کرنا ہم اپنے لیے اس کو عبادت سمجھتے ہیں اللہ کا شکر ہے الحمد الحمدللہ نوجوان طبقہ بہت بڑی تعداد میں تحریک کے اندر شامل ہو رہا ہے کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کس نوجوان طبقے نے لال مسجد میں ہونے والے ظلم کو دیکھا ہے اور نوجوان طبقے کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اگر ہم اسلحہ نہیں اٹھائیں گے تو ہمیں بھی اس طرح قتل کیا جائے گا مرغی کی طرح ہمیں ذبح کیا جائے گا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے آپ کو جہاد میں نکلنے کی اور ٹریننگ کرنے کی توفیق عطا فرمائی پہلی کلاس ہے ہجرت آپ نے الحمدللہ اپنے گھروں سے ہجرت کی ہے ماں باپ سے باغ کرائے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے ماں باپ سے بات کرانا یہ بڑی عبادت کی بات ہے ایسے ماں باپ سے باگنا جو کہ جہاد کو نہیں مانتے جو جہاد کو نہیں سمجھتے ان سے باگنا چاہیے اور کیا کریں ہم بھی ماں باپ سے باگ باغ کر مجاہد بنے الحمد لیکن اب ہمارے ماں باپ کو اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ جہاد ہے عبادت ہے نماز روزے کی طرح ایک عبادت ہے تو اس لیے جو حضرات ماں باپ سے بات کرائے ہیں جو را جو لڑکے ماں باپ سے بات کرائے ہیں وہ خوش رہے ہیں کوئی بات نہیں اگر آپ یہاں پر شہید ہو جائیں تو انشاءاللہ شاء آپ کے ماں باپ کو اللہ راضی کرے گا لیکن ایک اور بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس وقت جہاد کرنا نماز روزے کی طرح فرض ہے تو آپ کے ماں باپ کو بھی یہاں آ کر جہاد میں شریک ہونا چاہیے اگر شریک نہیں ہو سکتے تو کم از کم آپ کو تو کرنی چاہیے چاہیے آپ سے تو خوش ہونا چاہیے اس لیے اگر وہ خوش نہیں ہوتے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہاں سے ٹیلی فون کریں ان کو کہہ دے بس تم کافر ہو گیا ہے نہیں آپ ان سے اچھا معاملہ کریں یہاں سے اگر واپس جائیں تب بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں یہ نہیں کہ وہ ان کو کہے کہ یہ تو طالبان کے پاس گیا بدماش بن آیا ہے نہیں آپ ماں باپ کے پاس واپس جائیں تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اور اچھا سلوک کریں تاکہ ان کے دل میں آسر ہو کہ طالبان کے ساتھ لوگ بیٹھتے تھے تو اچھا ہو جاتے ہیں پہلے تو یہ بدماش تھا بات نہیں مانتا تھا تو اچھا ہوگیا تو پھر وہ آپ کے دوسرے بھائیوں کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے دوستوں کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے پھر نہ آپ کو درادم فیل کی یاد آئے گی نہ کراچی کی یاد آئے گی نہ کی یاد آئے گی سب دوست یہیں پر ہوں گے بھائی بھی یہیں پر ہوں گے ماں باپ بھی کریں گے تو پہلی کلاس ہے ہجرت دوسری کلاس ہے ٹریننگ تیسری کلاس ہے رباط کا مطلب ہے تشکیل کے لیے انتظار کرنا انتظار, انتظار سے لے, کر, لے مورچوں کر مورچوں پر بیٹھ کر, بیٹھ کر اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ سب کے سب ربات ہے یعنی جنگ نہیں ہو رہی ہے آپ صرف مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ربات ہے آپ اپنے کپڑے دھو رہے ہیں مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھا رہے ہیں ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں ہنسی مزاق کر رہے ہیں یہ سب کا سب ربات ہے ربات یومن ولی خیرمن دنیا و مافیا اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات گزارنا یہ دنیا و مافیات سے دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب سے بہتر ہے خیرمن قیام ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اور بہت زیادہ فضیلتیں اس بارے میں آئی ہیں آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیکار نہیں ہے آپ جا کر وہاں مورچے پر بیٹھ جائیں گے چند دنوں بعد انشاءاللہ اللہ وہ بھی بیکار نہیں ہے چوتھی کلاس آخری کلاس ہے یہ آخری کلاس میں آپ کیا کریں گے قتال، جنگ ذرا جڑا ہوا جڑاول میں جو نکل گیا وہ شہید ہو گیا جو رہ گیا انشاءاللہ اللہ وہ اسلامی حکومت کا کیا بنے گا غازی بنے گا بنے گا اسلامی حکومت کے کیا بنے گا ڈرائیور بنے گا تو ڈرائیور بننا ہمارے لیے سعدت ہے اسلامی حکومت میں اگر ہم ڈرائیور بن جائیں کسی گاڑی کے اسلامی حکومت کے کسی بھی مرکز میں ہم کھانا پکانے کے لیے لنگری ہی بن جائے ہمارے لیے کامیابی ہے اسلامی حکومت میں ہمیں چھوٹی سی خدمت مل جائے کہ مجاہدین جتنے مرکز میں آتے ہیں ان کی چپلوں کو ٹھیک کرو یہ ہمارے لیے کامیابی ہے لیکن ان کتوں کی اور گدوں کی حکومت میں اگر آپ صدر کی کرسی پر بیٹھ جائیں تب بھی کسی بندر سے کم نہیں ہے یہ زردالو جو ہے کسی بندر سے کم نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے اللہ کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لعنتیں ان لوگوں پر ہو،, دل دل پر ہو جن لوگوں دل نے, دل نے مسلمانوں کو, کو اس طرح ظلم کیا ہے کہ طرح ظلم نہیں کر سوات میں ہماری بہنوں کو یہ اٹھا کر لے گئے آپ کو معلوم ہے سوات میں مجاہدین کی بہنوں کو اور بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے یہ کام کفار نہیں کرتے کرتے ہیں بھی تو ان سے گلا نہیں ہے اس لیے کہ وہ دشمن ہیں ہمارے اور لال مسجد میں جو کچھ ہوا ہے یہ کفار نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا ہے افغانستان میں یہ کام ہوا ہے نہیں ہوا اس طرح کا میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس طرح کا ظلم پوری اسلامی اور انسانی تاریخ میں نہیں ہے کہ اتنے سارے انسانوں کو ایک گھر کے اندر بند کر کر ایک مسجد کے اندر اور مدرسے کے اندر بند کر کے اس طرح سے قتل عام کیا جائے اگر وہی کا سلسلہ بند نہ ہوا ہوتا تو اللہ عالم اللہ تعالیٰ لال مسجد کے بارے میں ضرور کوئی صورت نازل کرتے اس لیے کہ انہوں نے جو قربانی دی ہے یہ معمولی قربانی نہیں ہے اگر ہم اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں ہمیں میدان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں آپ حضراتیہ نہیں سمجھتے ہاں اگر اپنے آپ کو ہم مرد سمجھتے ہیں اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے نا بنایا ہے تو ہمیں میدان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے حقیقی مجاہد وہ ہوا کرتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے لیکن کسی کی فراپی کی پرواہ نہیں کرتا اگر پوری حکومت آپ کے خلاف فراپی گنڈے کرے کہ یہ طالبان نہیں ہے ظالمان یہ مسلمان نہیں ہے مرتد ہے وغیرہ وغیرہ پرواہ مت کرو ٹنڈا والا ٹھنڈا شیطان ملک کو پکڑ کے اس کے ٹنڈے کو مارنا چاہیے پہلے ذبح کرو پھر یہاں پر بھی مارو پھر آگ میں ڈالو پھر تمہاری نیت ہے تو بہت بڑی ہے ماشاءاللہ پھر دوسروں کے لیے بھی تو وقت نکالنا چاہیے نا اسی کو پکڑ کر سیٹ کرو گے تو دوسرے تو بھاگ جائیں گے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اسی طرح کرنا ہے ہم نے ان کے ساتھ ضرورت پڑے تو آگ میں بھی ڈالیں گے انشاءاللہ ان کو ہم اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہم اس کو کریں گے کریں گے فمن اتدا علیہ فعتد علیہ فیمس ماتد اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم بھی, بھی اسی کی طرح اس سے بدلا لو جس طرح, طرح کے اس نے کیا ہے انشاءاللہ پارلیمنٹ کو محاصرہ کریں گے اور اس کے بعد نہیں پکڑنا ہے اتنی جلدی کوئی دشکے ہندو جتنے بھی اسلحہ ہے سب کو پھر لگانا چاہیے اس کے اندر اس کے اندر کوئی مولوی مر جائے بہت اچھا ہے مر جائے یہ جو مولوی بیٹھے ہیں پارلیمنٹ وغیرہ میں سب اس کے ساتھ ہی مر جائے اس لیے کہ سب اس قانون کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اسی حکومت کے ساتھ ہیں وہ لوگ ہزار باتیں وہ کریں لیکن اصل بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے نکلے بات اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں پارلیمنٹ سے باہر نکلے اور توبہ کرے ورنہ سب کے سب ہمارے دشمن ہیں اس لیے کہ آج ہمارے اوپر بمباری ہو رہی ہے تو ان کو معلوم ہے یا نہیں یہ کیوں نہیں بات کرتے پیسہ ملتا ہے تو پیسہ تو اس طرح کی چیز ہے کو ہر چیز کو خزم کرتا ہے آپ حضرات ابھی نوجوان ہیں نئے نئے جہاد میں آئے ہیں ہر طرح کی باتوں سے آپ گمراہ نہ ہو یہاں کہ طالب اس طرح کرتا ہے طالب اس طرح کرتا ہے طالب ٹھیک کرتا ہے اگر کسی مولوی کو ذبح کرتا ہے وہ بھی ٹھیک کرتا ہے کوئی کام کیا ہوگا نا اس مولوی نے بلا وجہ نہیں ذبح کرتا ہے اور طالب اگر کسی بہت بڑے بزرگ کو پکڑ کر پیر صاحب کو پکڑ کر مار دیتا ہے تو کوئی بات ہوگی نا بلا وجہ نہیں مارتا ہے طالب یہ طالب اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے مجاہد اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے مجاہد ہیں طالب طالب اس طرح بے لوگ نہیں کو ڈیوٹی نہیں مل رہی تھی نوکری نہیں مل رہی تھی اس لیے طالب بن گئے جس جہاد میں جب آپ آئے ہیں اس میں مضبوط طریقے سے ٹریننگ کریں اداس مضبوط ہونا چاہیے ورنہ نماز میں مزہ نہیں آتا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا مضبوط ٹریننگ کرنی چاہیے اور اس بات کو یاد رکھو کہ جہاد میں زیادہ کام ڈر کرنا نہیں ہے جہاد میں زیادہ کام چلنا ہے جتنا زیادہ اپنے زیادہ آپ کو مضبوط کر سکو یہ کرو اپنے آپ کو مضبوط کرو دو دو تین دو دو دو تین دو دو چار, چار چار دن تک پیدل مزل کرنا دن دن پڑتا ہے اور پیدل چلنا پڑتا ہے اپنے آپ کو مضبوط کرو یہاں جسمانی طور پر اور ایمانی طور پر بھی مضبوط کرو تحجد کی پابندی کرو نفل نمازوں کی پابندی کرو نماز کو وقت کے مطابق خوشوخذو کے ساتھ صورتوں کو اگر نہیں جانتے ہو تو اس کو یاد کرو سیکھو آپ کو استاذ ماشاء اللہ خود بھی عالم ہے کوئی کمی نہیں ہے آپ کے پاس ان سے سیکھو گزارا مت کرو ہر جگہ میں گزارا کوا گزارا کوا دیر شو گزارا کرو گزارا نہ ٹریننگ مضبوط